الحمد اللہ رب العالمین اللہ, اللہ. میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ہے نغمات رضا اور اس سلسلے میں الحمد ہم تسلسل کے ساتھ ایک سیکوینس میں قصیدہ نور سنتے چلے جا رہے ہیں اور آج اس تسلسل کا تیسرا سلسلہ ہے الحمدللہ اس سلسلے میں بقیہ جو قصیدہ نور کے کچھ اشار ہیں وہ سنیں گے اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے امام عشق و محبت کے اس مبارک دیوان کا یہ شاندار حصہ ہے قصیدہ نور کی تو کیا بات ہے سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے پچھلے سلسلے کے جو دو آخری اشعار ہیں میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ذرا تسلسل بھی پتا چلے کہ اعلیٰ حضرت کس انداز سے چاند اور صورت سے گویا بات کر رہے ہیں آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اس شیر کا تو جو مطلب ہے وہ پچھلے سلسلے میں بیان کر چکے اب آلہ حضرت سورت سے کس طرح بات کر رہے ہیں دیکھ ان کے ہوتے نازبہ ہے داوا نور کا مہر لکھ دے یا ذروں کو مچل کا نور کا نازبہ کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے درست بات نہیں ہے اور مچلکہ کہتے ہیں اقرار نامہ آلہ حضرت کہتے ہیں اہم اور مہر کہتے ہیں سورج کو آلہ حضرت کوئی پہلے تو ماہ نو سے کہا تھا چاند سے کہا تھا کہ نبی پاک کے در پر آ جاؤ اور جلدی سے نور کی خیرات پورے مہینے کی خیرات لے جاؤ اور اب دوسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اہم اے, اے سورج یقیناً تو بڑا روشن ہے بڑا تیرا نور ہے لیکن پیارے آقا کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو نور کہے ان کے <سلام> آگے دیکھ ان کے آگے نازبہ ہے داوا نور کا اے اے سورج. اب ذرا دیکھیں. ایک طرف سورج ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے سورج نبی پاک کو نور مان لے یا نبی پاک کو نور لکھ دے نہیں مہر لکھ دے یا کے ذروں کو مچل کا نور کا سرکار کے در کے جو ذرے ہیں نا ان کو اقرار نامہ لکھ دے کے یہ بھی نور والے ہیں خوبصورت بات ہے اور میں میٹھے اسلامی بھائی یہ بات اعلیٰ خود نہیں کہہ رہے نبی پاک علیہ السلام کے آگے نور کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا نبی پاک ہی وہ نور ہیں جس کے سبب یہ سب کچھ بنا ہے ایک حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا انا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں پھر فرمایا کل من نوری پھر آقا فرماتے ہیں سب کچھ بعد میں میرے نور سے بنا ہے تو یہ نبی پاک کا ہی نور ہے جس کا یہ سارے عالم میں صدقہ ہے تو کیا خوبصورت بات گویا سورت سے بات کی جا رہی ہے دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے داوا نور کا مہر لکھ دے یا کے ذروں کو مچل کا نور کا دیکھ ان کے ہوتے نازیبا نور کا مہر لکھ دے, <خانئے> نازاب نازاب دے داوہ داوہ ذروں کو مچل کا نور کا مہر لکھ دے کی کو مچل کا کانور کامرلا اب کوال بات ہوگی پہلے ماہر نو سے بات ہوئی تھی اب چودویں کا گر چاند ہے کمر اب اس کمر سے کیا بات ہو رہی ہے اپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند پر ایک داغ ہے نا بظاہر تو وہ چاند کا ایک داغ ہے لیکن کیا کمپیریزن بیان کیا کہ چودوی کے چاند تو بڑا خوبصورت لگتا ہے اور حالات لکھتے ہیں کہ یا بھی داغ سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا اے کمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا اللہ غنی اب ذرا پہلے مشکل الفاظ کی کچھ معنی سیکھتے ہیں اور پھر آگے بات کو پڑھاتے یہاں قمر جو ہے وہ کہتے چاند کو یہاں سے مراد یہاں اچھا داغ ہے نشان اچھا کون سا نشان ہے وہ سجدہ طیبہ کا نشان ہے تمغہ سے مراد کیا ہے عزت کا نشان تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت کیا کہنا کیا چاہ رہے اچھا ٹیکا سے مراد پیشانی کا زیور ہوتا ہے آپ نے اس شعر کو سنا کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سنے اب ایک آیت کا ایک جز سنیے جو 26 پارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا جز ہے پہلے یہ سنتے ہیں اس کا ترجمہ پھر شعر کا مطلب بتائیں گے تو اور آپ کو لطف آئے گا بسم اللہ الرحمن فی من فی السجود سبحان اللہ ترجمہ کنزل ایمان ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے سبحان اللہ میرے مچھے اسلامی بھائیو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پیشانیاں قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی ال حضرت امام علیہ سنت کا اس شیر میں معافی ضمیر کیا تھا وہ تو شاید ہم بیان نہ کر سکیں لیکن جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ گویا کمر سے بات کی جا رہی ہے کہ اے چاند تیرے اوپر جو داغ ہے یقیناً وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے لیکن تیرے ماتھے ہی ٹیکا نور کا نہیں یہ زیور فقط تیرے پاس ہی نہیں بلکہ دیکھ ہم نے بھی طیبہ میں جا کر اپنے نبی کے در پر جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اور جو مدینے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں اس کا نشان جو ہے وہ مہراب کی مانند ہماری پیشانی پر بھی چمک رہا ہے کیا خوب بات لکھتے ہیں یا بھی داغے سج دائے ہے تمغا نور کا اے کمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا یا داغے سجدائے دائے ہے تمغا میں شاید یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شاید بچے بچے کو یاد ہے مگر بچے بچے کو کیوں یاد ہے کہ اس میں ایک بہت خوبصورت خاندان کا ایک ایسے خاندان کے بچے بچے کا تذکرہ ہے کہ جس کا بچہ بچہ ہی نور کا ہے امید ہے اپ اس شعر کو یاد کر چکے ہوں گے اس ذہن میں آ چکا ہوگا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں میرے آقا تو نور نورن علا نور نور ہیں مگر آقا کی نسل پاک میرے آقا کی آل کا بچہ بچہ نور ہے کیا لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا آپ تو خود آپ کی پوری ذات عین کہتے ذات کو آپ کی ذات تو نور ہے ہی ہے آپ کا سارا گھرانہ آپ کی نسل پاک آپ کی آل انشاءاللہ اللہ قیامت تک نور انا نوری ہے آئیے سنیں اور ایمان کو تازہ کریں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچا بچہ نور, نور کا تیری نسل تجسمی بھائیوں اعلی حضرت کی شان کیا نرالی شان ہے اب جو شعر ہے یہ ایک حدیث کی طرف ایک عظیم واقع کی طرف بھی اشارہ ہے اس ہستی کی طرف اشارہ ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص قرب حاصل ہوا ان کا لقب ذوالنورین پڑھا اور ذوالنورین کس کو کہتے ہیں دو نور والے کو یہ دو نور کون سے تھے سبحان اللہ یہ برات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کیا لکھتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا اب دو شالا یہ کس کو کہتے دو چادر مراد ہیں اور وہ میرے آقا علیہ سلاۃ اسلام کی مبارک دو صاحب ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نورین دو نور والے. یعنی حضرت عثمان غنی سے گویا بات ہو رہی ہے آپ کی بارگاہ میں عرض ہو رہا ہے اور جوڑا یعنی ایک جیسی دو چیزوں کو جوڑا کہا جاتا ہے اب دو شالا یعنی دو, دو شالا کس کو کہیں گے کہ میرے آکا علی اسلام کے گھرانے سے دو ایسی خوبصورت ایسے پیارے تحفے آپ کو ملے جس کی برکت سے آپ کہلائے اس شعر کو تو سننا ہے لیکن ایک بڑی لطیف سی بات حضرت غنی اللہ کی شان بیان کرتے غنی کو عرب و عجم میں پوری دنیا میں غور کرنے کی بات ہے جس نبی کی دو صاحبیاں یقین ہاں یہ بھی کلیریفکیشن پتا ہونی چاہیے کہ پہلے آکار اسرات اسلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا ان کا انتقال ہو گیا پھر میرے آقا نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائی یہ یاد رہے کہ ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں دو بہنوں کو نہیں رکھا جا سکتا تو پہلی آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا پھر نبی پاک نے دوسری صاحبزادی عطا فرمائی اور کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا حدیث کا مضمون ہے کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو اللہ میں اللہ ایک اللہ کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا اتنا اعتماد تھا اتنی محبت تھی سید عثمان غنی ردی اللہ تعارن سے لیکن میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس نبی علیہ السلاۃسلام کی دو صحابزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ دو نور والا بن جائے وہ ذن بن جائے اور ساری دنیا اسے ذن کہے میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا اللہ اللہ شیر کو سنیے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ظلم جوڑا نور کا نور کی Shalom. No. No. شیر ہے یہ ایک عاشق رسول کی گویا دل کی تمنا ہے اور عاشق رسول کی یہ سب یہ جی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بھی ہی ہوتی ہے کہ دم آخر آخری وقت میرا سر جو ہے وہ درِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا ہو آقا کے در پر حاضر ہو اور وہیں روح قبض ہو جائے دل درد سے بس ملک کی طرح لوٹ رہا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا یہ برادرِ آلہ حضرت بہنہ حسن عددہ خان صاحب لکھ گر وقتِ اجل سر تیری چوکٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو کزا ایک ہی سجدے میں ادا ہو آلہ حضرت اس کلام میں کیا لکھتے ہیں نظ میں لوٹے گا خاکِ در پہ شیدا نور کا نظ میں لوٹے گا خاکِ در پہ شیدا نور کا مر کے اوڑے گی ارو جان جاں نور کا ذرا اس کے مشکل الفاظ کا پہلے مانا ہو جائے آلہ حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ نزاں یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے جان کنی کا عالم ہوگا لوٹنا سے مراد لوٹ پوٹ ہونا عاشق النبی یعنی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در شیدا یعنی پیارے آقا کا عاشق عروس کہتے ہیں دلہن کو الو سے جا یعنی جو جان ہے وہ دلہن کی مانند کیسے بن جائے گی اس کا معنی گویا یہ بن رہا ہے کہ اعلی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کنی کا وقت ہوگا نا تو پیارے آقا کے عشق میں جس کی زندگی گزری ہوگی وہ نبی پاک کے در کی خاک پر لوٹ پوٹ ہو کر جان دے دے گا اور اس عاشق زار کی جو جان ہے نا وہ دلہن کی طرح یعنی مرنے کی مرنے کے بعد جو اس کی روح ہوگی نا وہ نور کا دوپٹا اوڑھ لے گی یہ دلہن کی بات بھی کسی ایک راز کی طرف اشارہ ہے آحادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب نیک آدمی اللہ کا پسندیدہ بندہ قبر میں جائے گا نا تو اس کو ایک العروس سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے اعلیٰ حضرت نے یہاں عروس کا لفظ کیوں استعمال کیا یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن شاید یہ اسی دلہن کی طرف اشارہ ہے کہ مردہ جو دبیے پاک کا آشق ہوگا اسے کہہ دیا جائے گا سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. قرآن میں اسے نفس سے مطمئنا کہا گیا نا پیارے آقا کی یاد میں اگر زندگی گزر جائے اور انہی کی یاد میں موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیسی ہوگی ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی دلوقتي ہے قران پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں ذرا سنیے پھر سمجھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں نبی پاک کے عشق میں رب کی اطاعت میں موت آتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے نمارک ردولی پی عبادي اللہ والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ تو کیوں نہ پیارے آقا کی یاد میں اگر کوئی دنیا سے جائے گا تو نفس سے کا انشاءاللہ اللہ وہ رتبہ بھی پائے گا اور سرکار کے در پر عشق رسول کے عالم میں کسی کی جان نکل جائے تو اس سے اچھی موت کیسی خدا اللہ حضرت لکھتے ہیں نا تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اب اس شیر کو اس تصور میں ذرا سنیے نظر میں لوٹے گا خاکے در پیدا نور کا مر کے اوڑے گی ارو جان دوپٹہ نور کا نز لوٹے گا خا کے در کا نزع میں لوٹے گا خاک در پک شا نور کا مر پر اوہ گی اروش جا کا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم اسلامی بھائیوں اب جو شعر ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ یا حقیقی نور ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اپ نے حدیث پاک سنی کہ اللہ نے میں مجھے سب سے پہلے اللہ تعالی نے تخلیق کیا اور میں اللہ کے نور سے بنا اور باقی تمام چیزیں میرے نور سے تخلیق پائیں جو حدیث ابھی پچھلی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنی تھی اب اسی حدیث کو اس کے مضمون کو ذہن میں رکھیے گا اور ذرا یہ شعر سنیے انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا اب ذرا اس کی پہلے مشکل الفاظ کی کچھ شرح ہو جائے یہاں اجزاء سے مراد جز کی جمع مکمل یہ وہ والا علاقہ نہیں ہے اس کو علاقہ کو کہتے تعلق کو سچا یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک یعنی یا رسول اللہ انبیاء تو آپ کے نور کا جز ہیں آپ جو ہیں وہ جملہ نور ہے یعنی آپ مکمل نور ہے ہاں اسی وجہ سے اس تعلق کی وجہ سے ان پر سچا نام نور کا آتا ہے مگر دراصل یہ آپ ہی کے در کی خیرات ہے اور اگر انبیاء کی ہسٹری پڑھیں تو سارے انبیاء سرکار کے گن گاتے رہے آپ کی آمد کا چرچا سناتے رہے ہر نبی نے پیارے آکار اسرات والسلام کی آمد کا اب وہ چرچا بھی بیان کیا اور تمام انبیاء نے کس طرح نبی پاک کی تعظیم کی کہ نماز اکسا میں تھا یہی صرف ہو اول آخر دست بستہ جو پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے انشاءاللہ جب اس, اس کلام کی باری آئے گی تو مزید اس شیر کی تشریح کریں گے مگر نماز اقسا میں بھی یہ بویا اعلان کر دیا گیا کہ صف بس صف کھڑے ہیں انبیاء مستفیٰ امام ہو گئے تو میرے آقا اصل نور ہیں اور یہ اجزاء جو ہیں انبیاء ہیں اور اس بنا پر انہیں نور والا کہا جاتا ہے اور یہ نبی یہ پاک کا ہی صدقہ ہے ذرا شیر کو سنیے اور ایمان تازہ کیجیے امبیا اجزا ہیں۔ بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور ہے اجزا ہے بالکل ہے جملہ نور کا اجزا اداک الام س جان کا اس سے اوپل اوپل نام ال پام کا کنٹینیوٹی میں اسی وہ ذہن میں رکھنی ہے نوری یعنی تمام چیزوں کو نور نوری کہا جاتا ہے نا تو یہ جاتا ہے یہ جو و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھی تیرے نام کی ہے استعارا نور کا مہر اور ما تو آپ سمجھ گئے ہوں گے چاند اور سورج اطلاق آنے کا مانے بنتے یعنی کسی کے بارے میں یہ کہا جائے اس کے بارے میں یہ بولا جائے استعارہ کہتے مانگا ہوا کسی سے کوئی حقیقی نہ ہو استعارہ لینا ہوتا ہے مجازی مانا ہو تو آل حضرت لکھتے جو کو نور والا کہتے یہ, یہ ہیں ہی نور سے خیراتی آپ ہی کے نور سے سب بنا ہے تو یہ بھی تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا یہ استعارے کے طور پر بولے جاتے ہیں حقیقی مانا نہیں ہے اصل نور تو آپ ہی ہیں اور آپ کے صدقے سے ان کو نور والا کہا جاتا ہے کیا شان ہے اعلی حضرت کی اور کیا شان ہے میرے آکا کے نور کی آدرت لکھتے ہیں یہ جو مہرو پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نام, نام یہ جو مہرو پہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب ایک اور شاندار حدیث نبی پاک کا ایک اور شاندار معجزہ میرے آقا کے بچپن کا واقعہ ہے اور میرے آقا کا معجزہ ہو اور قلم رزا کیسے خاموش ہو جائے سبحان اللہ حضرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جधर انگلی اٹھاتے محد میں سبحان کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا سبحان اللہ علامہ امام اہل سنت اس مبارک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں حضرت عباس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خود فرماتے کہ میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ نبی جب مہد میں تھے یعنی مہد کہتے پنگھوڑے کو جھولے کو بچہ جس میں لٹایا جاتا پیارے آکا کا بچپن کا عالم ہے میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ لیٹے لیٹے اپنی انگلی کو جس طرف حرکت دیتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا اچھا اب ایک بڑی لطیف سی بات ہے چھوٹی عمر کے واقعات اتنی چھوٹی عمر کے کس کو یاد ہوتے آپ کے ساتھ بھی بچپن میں بہت سارے واقعات ہوئے میرے ساتھ بھی ہوں گے کمال مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا میں اس سے زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اثر میں تھا تو لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن لیا کرتا تھا اور چاند تو میرا دل بہلانے کے لیے ایسا کیا کرتا تھا تو اعلی حضرت بتاتے ہیں کہ آقا ہم تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں ہمارے والدین بچپن میں میں مٹی کے کھلونے دیا کرتے تھے اپ نوری آقا ہیں اللہ نے اپ کو کھلونا بھی نور کا عطا فرمایا کیا بات لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد نور کا سبحان اللہ, سبحان اللہ، میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آلہ حضرت امام اہل سنت حسنین کریمین کی شان بیان کرے بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ امام حسن اور امام حسین امام حسن جو تھے وہ میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے مشابے تھے یعنی سر عدت سے لے کر سینے تک امام حسن رضی اللہ تعالی نبی پاک کے مشابے اور سینے سے لے کر پیروں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشابه ہیں. یعنی پیار آقا سے ملتی ہے اب ان دونوں کو گویا ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے. آل لکھتے ہیں ایک سینے تک مشابه ایک وہاں سے پاؤں تک ہائے کس طرح حسن کریمین کا تذکرہ ہے اور حسنین کریمین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے تو حسن سبتین یعنی ان دونوں نوازوں کا جو حسن ہے جب یہ ملتا ہے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اس سے پہلے کہ میں اس شعر کی شرح ویان کروں اگلا شعر بھی سن لیتے ہیں ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور کمال بات علحضرت نے کی ہے آگے والا شعر کیا ہے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توام میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا اب ان دونوں شعروں کا مطلب سمجھیے گا ایک سینے تک مشابه یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسن رضی اللہ تعالی سرِ اقدس سے لے کر سینے تک مشابہ تھے اور ایک وہاں سے پاؤں تک اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینہ اقدس سے لے کر پیر مبارک تک نبی پاک کے مشابہ یعنی ہم شکل تھے صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ کی بہت یاد ستاتی تو دونوں کو ساتھ کھڑے رکھ کر کوئی ادیدائے مصطفی کر لیا بارد کرتے تھے اچھا اب اگے بات لکھتے ہیں حسن سبتہ سبتہ امام حسین حسنین کریمان کو کہا جاتا ہے تو ان دونوں کا حسن جو ہے ان کے جاموں میں جام کہتے لباس کو یعنی یہ وہ لباس ہیں کہ ان میں نیما نیما کہتے ایمانداری کو یعنی یہ وہ ایمانداری کا لباس ہے جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے, پھر لکھتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے خطے تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا خطے تو ام کے مانا ایک جیسے دو خط جو جڑواں بچے ہوں ان کو بھی خطے تو ام کہا جاتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے یہ دو ورکا یعنی دو اوراق دو ورق لکھتے ہیں کہ جب ان دو ورقوں کو ملایا جاتا ہے ان دو بھائیوں کو ملایا جاتا ہے تو صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خطے تو میں لکھا ہے یہ دو ورکا نور کا اللہ کریم حسنین کریمین کی تربت اطہر پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کی خیرات ان کا صدقہ نصیب فرمائے نوازوں کی ذرا اہل بیتِ اتھار کے شان کے تصور میں ڈوب کر کریمین کے اس نورانی سراپے کے تصور میں ڈوب کر یہ دونوں اشار سنیے اور ایمان تازہ کیجیے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا ایک کسی نے تک, تک مشابہ اک وہاں سے تک حسن سے ان کے جاً میں نیما نور مونا کا صاف شکل پا پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملے سے آیا خط تو میں لکھا میں حروف مکت کاف ہا یا بارے میں ہم نہیں جانتے اس کا مانا کیا ہے مگر آشکانا تشریح کرتے ہیں محبت کاف دہن یا یا ان کا ہے چہرہ نور کا کمال دیکھے حضرت کا دیدار مستفیٰ انہوں نے کیا تھا وہ تشریح بیان کر سکتے ہیں وہ چہرہ انور کو سامنے رکھ سکتے ہیں اگر غور کریں لفظ کاف का, جو ہے وہ زلف کی مانند ہوتا سبحان ہے کاف گیسو گیسو کہتے منہ کو ہا بھی گول ہوتا ہے اور دہن بھی گول ہوتا ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو میرے آنکھ کی جو مبارک ابرو ہے وہ یا کی ماند ہے اب آئین اور سواد ہے وہ آنکھوں کی مانند ہوتے ہیں کیا بات ہے عامش کو محبت کی گویا دیدار مستعفی میں گم ہو کر تلاوت قرآن کرتے تھے سورہ مریم کے شروع کے یہ الفاظ کو کس پیارے انداز میں بیان کیا سنیے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سوت کاف ہا یا عین سوت ان کا ہے چہرہ نور کا کاف گیسو حلیب. ہا چہران کا کیا بات ہے اب اس کا مکتا اترے کلام ہوتا ہے اعلی حضرت کا مکتا اور اپنے پیر زادے پیر صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا خوب کرتے اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد دیکھیے یہ ہوتا ہے مرید سادک کے جو کچھ مجھے ملا ہے میرے پیر گھرانے کے صدقے ملا ہے کہتے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے آپ کے پیر صاحب کے صاحبزادے کہ بلا احمد نوری ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اب اپنے اس کلام کو بھی انتساب کر رہے ہیں ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے پیران عزام کی طرف میرے بچے اسلامی بھائی یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ آپ نے سنا کہ احمد نوری جو آلہ حضرت کے پیرزادے ہیں فیض عطا کو کہتے ہیں اچھا غزل اور قصیدے میں بڑی اہم بات ہے غزل جو ہے نا اس کو کس کو کہتے ہیں غزل اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حسن و جمال فراق و وصال کے علاوہ نصیحت کے اشار بھی ہوں کم سے کم پانچ اشار ہوں، زیادہ سے زیادہ اکیس ورنہ تاک ہوں. یعنی وہ نمبر نمبر ہوں، ایون نمبر نہ ہوں، تاک ہوں. جیسے اس قصیدے کے انسٹھ اشعار ہے ساٹھ نہیں ہیں، تو یہ غزل کا جو ایک قاعدہ ہے اس کے مطابق بھی پورے ہو رہے ہیں اور کسیدہ کسے کہتے تعریف یا مذمت کے اشار کا مجموعہ ہو جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کا دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ردیف ہوں کم از کم پندرہ اشعار ہوں زیادہ جتنے چاہیے ہوں اب اگر ان تمام تقاضوں کو دیکھیں تو یہ قصیدہ بھی ہے یہ غزل بھی ہے اور یہ دونوں باتیں آل نے اپنے شعر میں لکھی ہیں اور یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرا یہ قصیدہ نور کا قصیدہ کیوں بنا ہے کہ میرے پیر گھرانے کا مجھ پر خاص کرم ہے سبحان اللہ اللہ اعلی حضرت کے اپنے پیر سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ہم یہ کہہ کہنے پہ مجبور ہیں آج جو یہ قصیدہ نور پڑا ہے یہ ہمیں الحمد ہمارے پیر صاحب کا صدقہ ملا یہ صدقہ ہے امیر علیہ سنت کا تو یہ سب کچھ ہمیں کرنے کی سعادت مل رہی ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ غزل اے احمدے نوری, نوری کا ویسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ اس کلام کے ففٹی نائن اشعار ہیں سب تو ہم بیان نہیں کر سکے مگر اکثر بیان کرنے کی تین سلسلوں میں سعادت ملی رب کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس کی بہترین جزا اتا فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے ان شاء اللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا کسی اور ناطخواں اسلامی بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ دیکھتے رہیے سلسلہ نغمات رضا مدنی چینل پر صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج گونجوٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بو ستا کیوں نہ ہو کہ پھول کی مدت حد میں وا ہے کیوں ہو کس پھول کی مدد میں وہ مل ہے